تو یہ اعلیٰ حضرت کا قلمی جہاد ہے تو نحمد و نسلی و نسلی رسول حل کری مما باد فوز بلطم امام احمد رضا بریلوی قطصرہ العزیز نے اپنی زندگی کی غرض خود بتائی آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ مجھے تین کاموں سے دلچسپی ہے اور ان کی لگن مجھے عطا کی گئی ہے نمبر ایک تحفظ نامو سے رسالت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا نمبر دو ان کے علاوہ دیگر بدعتوں کی بےخونی جو دین کے دعویدار ہیں لیکن مفصد ہے مفسد ہیں جو بھی ہیں حزب استطاعت اور واضح مذہب حنفی کے مطابق فتوہ نویسی تو یہ ان کی بک ہے جناب الاجازت الرضویہ المکۃ البہیا کی جو ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے تو اپنی عظیم تصانیف میں بھی یہی فرمایا کہ فقیر کے سپرد ناموس رسال صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور خدمت فکر کی گئی جس کو یہ حزب استقاعت انجام دے رہا ہے آپ نے ان گستاخان بارگاہ رسالت وہابیوں اور دیوبندیوں وغیرہ کے عقائد باطلہ کے رد میں دو سے زیادہ کتابیں تصنیف اللہ اللہ. اخلاقی مسائل میں عقائد حق اہل سنت کو ثابت کرنے اور عقائد باطلہ کے رد کے لیے قرآن کریم احادیث نبویہ اور فقراء و علماء و صلاح سے دلائل کے انبار لگا دی بعض مسائل پر دو سو سے زائد دلیلیں پیش کی کہ دشمن دین کے فرار کے تمام کے تمام راستے بند کر دیتے دی سبحان اللہ یہ ہے ہمارے شان اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت رحم اللہ نے ان بے ادب جو اور دیوبندیوں کی ادبی کہ قلعوں اور مرکزوں پر قرآن و حدیث اور اقوال کہہائے کرام سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیر برسائے اللہ اللہ رحمان بابا فرماتے ہیں جی کی کی اگر کسی کے اوپر بھی لند خا مطلب وہ جو آپ کمان کھیل دیتے ہیں جو غلول ہوتی ہے گزار رزار درویشانوں اور درویشوں کے جو پھینکا ہوا تیر ہوتے ہیں ان کی جو ان کا جو وار ہوتی ہے وہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا وہ ہمیشہ اپنے نشانے پر جا کر لگتی ہے کیا ہوتی ہے جناب اپنے نشانے پر جا کر لگتی ہے تو یہ شان ہے جناب میرے اعلیٰ حضرت کے اللہ حافظ جناب یہ جی بھائی تو اور بھی کوئی بھائی مجھے روم میں سن رہا ہے مطلب میری شادت عالیہ کو اچھا اللہ اللہ اللہ تو وہ تیر برسائے کہ ان بے ادبوں کے قلعوں کی این سے این بجا دی ان کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے پھر ان کے تمام اقوال باطلا اور عقائد دعالا کی دہجیاں اڑا دی فکہ فر کہائے باطلا دلعموم اور وہابی دیوبندی سبھی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ایسا رائے گاہ کر دیا تھا کہ بچہ بچہ پہچان کیا تھا کہ یہ تمام باطل پرست اور گمراہد والے اور تمام وہابی بندی توحید و رسالت کی توہین کرنے والے ہیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول معزم حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بدترین بےعدگی اور گستاخی کرنے والے ہیں عظمت الہی اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل کا بار لگاتے ہوئے آپ نے قدم بڑھایا اور دشمن دین کو لرکارا کے برقار سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. آپ نے نہایت وہ بہادری سے ناموس اور رسالت کے دشمنوں پر واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی بارگاہ مصفاث صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کرنے والوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے آپ نے حق پرستوں کو آواز دیشمن دشمن احمد پر شدت کیجئے کیا آپ نے کیا آواز اللہ اللہ کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے اللہ پر یہ جناب ہمارے اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو کمال کے لکھتے ہیں جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کمال کی شان ہوتی ہے اللہ اللہ آپ رضی اللہ نے اس جہاد میں کلم مبارک کے وہ جوہر دکھائے وہ اور آدا یعنی آدھا اسلام دشمن اسلام پر ایسی کاری زربیں لگائیں کہ ممکن تلوار بھی ایسے کارنامے سر انجام نہ دے سکتی اہل علم کو خوب معلوم ہے کہ دشمنان اسلام جس مسئلہ پر ایڈی چوٹی کا زور لگا کر سمجھے کہ یہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے آسانی سے کوئی بھی اس کو نہ گرا سکے گا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدسرہ کے قلم نے اس کی ایسی بھیجیں بکھیری کہ دشمن کا وہ مضبوط قلعہ ریت کی طرح بہہ گیا پھر ہمیشہ تک اس کا نام و نشان بھی نہ رہا امام احمد رضا فاضل بریلوی قد سرح کی اس جہاد پر قمر بستگی سے پہلے رافضیت اور خارجیت مسلم عقائد کو وجود خطرات میں ڈالے ہوئے ہیں کشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ لاہوتی کو ختم کرنے کے لیے نجت کے صحراؤں سے ایک آندھی ہی اٹھتی ہے محمد بن عبد کی تعید ہوتی ہے جس کا ذکر آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا ذکر حادیث مبارکہ میں بھی آ چکا ہے بخاری سریز کی حدیثیں مسلم کی حدیثوں میں،, میں ہے میں ہے کہ یہ شیطان کا گروہ نکلے گا نجت سے نجر سے کیا نکلے گا جناب شیطانی گروہ نکلے گا یہ میں نہیں کہہ رہا جناب احادیث مبارکہ کہہ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ اعلیٰ حضرت ہیں یہ سنیوں نے خود سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں تو جناب اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ احادیث مبارکہ پر عمل کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حن کا ضلع فطن تحایت لو قرن اور میں اس حضلی محروم خطہ ہی. یعنی نجت کہ کیسے دعا فرماؤں کیوں وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ پیدا ہو گئی سیما لا حتی يخرجو آخرهم عدد جاجل لکی ہم شر الخلق لائے خلیقت یعنی ان کی پہچان سر منڈانا ہے یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی اگر تم ان سے جان بلو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں برتر ہے اللہ اللہ بدترین مخلوق ہوگی یہ جو خارجیت ہوگی کیا ہوگی جناب بدترین مخلوق ہوگی کوئی روم میں ہے کسی کو میری آواز آ رہی ہے تو سبحان اللہ لکھے آلہ حضرت جو ہے تو ان کے شان بیان ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہری شری بیان ہو رہی ہے کوئی روم میں ہے یہ سب سو گئے ہیں سنیو جاگ جاؤ. جاگ جاؤ. سنیو کوئی ہے روم میں تو جناب ہریشری سے اعلیٰ حضرت کیا کام سر انجام دے رہے ہیں جناب ہری سے مبارکہ بالکل جی عمل پیرا تھے بلکل میرے آکا نبی کریم صلی اللہ کے سچے عاشق تھے وہ <coughs> محمد بن وہاد محمد بن عبد کی تعید ہوتی ہے اور بہت سے سادہ لوح مسلمان تو ہی پرستی کے ضون میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر بیٹھے ہیں جو کہ ایمان کی اساس ہیں مسلم ضما دھڑا دھڑ ایسی تصانیف پیش کر رہے ہیں جن سے جہاد کی مذمت اور انگریز کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہے انگریزی سامراج کے سائے میں پرورش پانے والا ہندو مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکا رہا ہے ستی کے نام پر ہندو مسلم علماء کے ایک طبقے کو شیشے میں اتار کر ہندو مسلم سکھ بائی بائی کا نعرہ لگا کر دو قومی نظریہ اسلام کی دھلیاں بکیرنے پر تلا ہوا ہے مسلم ذما کے اسلامی بےحیسی کے عالم کے خلافت کی تحریک چلاتے ہیں تو بر کے سب سے بڑے اسلام دشمن مستر گاندھی کو ممبر و محراب کی زینت بنانے لگتے ہیں کون لگانے بنانے لگتے ہیں جناب دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی اشرف علی تھانوی شبیر احمد عثمانی یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے خارجیت کے راستے کو اپنایا او دشمن اسلام کو اپنے ممبر اور محراب کی زینت بنانے لگے مسلح حت کے اسیران مسلمانوں کو سبھاش چندر بوس اور پٹیل میں بھی عظمت اسلام کی جھرکیاں نظر آتی ہیں مسلم تہذیبی اداروں میں ہندو سیاست کا مرکز بنایا جا رہا ہے اسلائی عقائد کے نام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ رضی اللہ عنہ کے کردار اور لامتناہی علم کو چیلنج کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ امکان کزم کے مسلسل میں خدا کی ذات بھی احتساب سے بالاتار نظر نہیں آتی اور یہ دور کٹن بھی ہے اور پر فتن بھی آپ یہ امکان قذب کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہیں جناب وہ ان کے نزدیک جھوٹ بھی بول سکتے ہیں تو یہ جناب وہ باتیں ہیں شاید سیم باتیں ہیں مفتی عن کرام نے بھی آپ کو کر دی ہوں گی میں بھی وہی باتیں کر رہا ہوں حال عدت کی ہسٹری ہے مختلف لوگوں نے کی کون ہوئے کہاں پیدا ہوئے چیزیں آپ لوگوں نے مطلب سنی ہوں گی لیکن ہم بھی دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ شاید اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں کہ میں ان ددخت دیوبندیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں ان بخبخت دیوبندیوں کا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ان وہابیوں کے چیلے بننا جو ہیں چیلے جو آپ پچھلے سات ستر سالوں سے بنے ہوئے ہیں تو یہ چیل گیری جو ہے چیل گیری جو ہے یہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو آج جناب علامہ شامی کیا اپنی کتاب رد المختار میں کہہ لکھتے ہیں جناب کن کے بارے میں یہ جناب ابن وہاب کے بارے میں کما و کیا فی زمان فی ادبا قطل علماء اللہ مخرب اللہ مظفر جیسے کہ ہمارا زمانے میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقع ہوا یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ اور مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کر لیا اپنے آپ کو ہمبلی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہیں وہ مشرق ہیں اس لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت کا قتل جائز سمجھا اور ان کے علماء کو قتل کر دیا یہ کون کہہ رہے جناب علامہ شامی علامہ عابدین شامی جو ہے تو ایک آ... ایک مینار روشن مینار ہیں فکے حنفے کے اور اس کے میں جو ہے تو سف الجبر وغیرہ میں بھی انہوں نے کیا لکھا کہ جس طرح آج کل کے لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں مسلمانوں کو مرتد گردان رہے ہیں اس فاٹا کے ایریاز میں اور مسلمانوں کے مال اور جو جائیداد ہے اس کو حلال اپنے لئے قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی ماں بہ جو آپ کسی کے نزدیک ان کی ماؤں بہنوں کو جو اپنے لیے کیا حلال قرار دیا سیم یہی چیزیں کب وہ قو پذیر ہوئی جب ابن وہاب لانتی نے مکہ اور مدینہ میں جب چڑھائی کر دی تھی اور تمام مسلمانوں پر قتل, قتل عام کو جو ہے عجیب و غریب لوگوں کو جو ہے قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا تو وہاں پر وہ ایک حضور, حضور کی حدیث بھی پڑی تھی مطلب وہاں کی بچیوں کو عورتوں اور لڑکیوں کو تو جنا کیا ان کو اپنا غلام بنایا ان کو لونڈیاں بنائی وہ تو اپنی جگہ پہ اور آ جناب ایک اور بات سنا ہاں ساوی علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جناب اچھا اللہ اللہ لما ہوا مشاء الله ان في نزارهم وهم في فرقه بالارض الحجاز يقال لهم الذهابيه يحسبون انهم اليف على انهم القاذبون استهود عليهم الشيطان فان صاحهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لیں اچھا As may now be seen in their modern counterparts namely a sect in Hijaz called Wahhabis who think they are one something, they are on something, truly they are the liars. Satan's has gained mystery over them and made them forget Allah' remembrance. Those are Satan's party, truly Satan's party, they are the losers. یہ اللہ مساور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا لشکر ہے یہ کیا ہے جناب یہ شیطان کا لشکر ہے یہ جھوٹے ہیں اور جس طرح انہوں نے عراق میں جو ہے تو امام حسین امام عادی مقام کے جو روز مبارک کی جو کو کو وہاں پر ان کو شہید کرنے کی کوشش کی وہاں پر جو ظلم کیا اور انہوں نے جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وہاں پر مدینہ اور مکہ میں جب یہ انہوں نے چڑھائی کر دی تھی مسلمانوں پر تو یہ انہوں نے ایک حدیث وہاں پر پڑی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں غلط نہیں ہو رہا تو شاید حنین بدر ہنین ہنین کے, ہنین کے موقع پر ہے کسی غزو کے موقع پر سر سردار نے کہا تھا کہ مارو ان کفار کو یہاں تک کہ الہ اللہ علیہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی. یہ حدیث یہ حدیث صرف ایک موقع کے لیے تھی صرف ایک وقت کے لیے تھی ٹھیک ہے اس سے مرا نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو مارے جب تک کہ ان لوگوں نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا اس کا غلط مطلب سمجھے اور انہوں نے اسی مردود ابن وہاب نجدی نے یہ کہا کہ مارو قتل کرو ان لوگوں کے حتم کر یہ لا الا اللہ رہے بھائی مسلمانوں کو کب, کب سے آپ مسلمان کرتے جا رہے ہیں مسلمانوں کو آپ کب سے مسلمان کرتے جا رہے ہیں مجھے تو اس بات کی آٹھ سمجھ میں پڑی سترہ سو چالیس میں اس مردود بدبخ شخص نے حضرت زید بن خطاب رعالا عنہ کا قبر, قبر مبارک جو تھا مزار مبارک کو شہید کر دیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے بارہ سو سال کے مسلمان جو تھے وہ صحیح عقیدے پر تھے کہ آج کے یہ وہابی یہ لعنتی یہ غیر مقلد یہ لوگ اچھے طریقے پر ترس طریقے پر ہے سوال نمبر دو یہ پیدا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف پچھلی میں بہتر فرقے تھے ایک جنتی بہتر جہنمی ٹھیک ہے ایک جنتی بہتر جہنمی میری میں ہوں گے بہتر جہنمی ہوں گے ایک جن... جنتی ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنمی کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے جنتی کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے پہلے بھی ایک فرقہ تھا وہ جنت پہ جائے گا اور باقی جہنمی اس امت میں یہ بہترواں فرقہ جو ہے یہ کون سا ہے یہ جنتی نانا کیونکہ جنت تو پہلے سے چلا آ رہا ہے جنتی کون تھے جو انبیاء کو فالو کرتے تھے جو انبیاء کے جو کمپینئنس سے ساتھی تھے ان کو فالو کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے تو ہی رسالت کے جو ہے تو بردار تھے ٹھیک ہے تو یہ جو بہترواں فرقہ جو اس امت میں آیا ہے بڑی ایک توجہ چاہوں گا اس بات کی جو بہترو فرقہ آیا ہے اس امت میں جو جہنمی ہے وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے جناب اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے اللہ تبارک و نے کہ اس سمت کو فکاہ کرام دیے گئے ہیں کون دیے گئے جناب فوکہ اس امت کا ایک فکہا جو ہوتا ہے وہ شیتان تو بڑا اس کے فکہ اگر رات کو سویا ہوا ہو حری شریف میں ہوئے ہے کہ ایک فقیر اگر سویا ہوتا ہے رات کے وقت تو اگر سو عبادت کرنے والوں کو وہ بھاری ہوتا ہے شیطان کے لیے اس کے سونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے فکہ یہ جو ہے اس امت کے لئے ایک تحفہ ہے لیکن اللہ کا ایک اسمت میں ایک ایسے گروہ بھی پیدا ہوا ہے جس کو خارجی کہا جاتا ہے جس کو باطمی کہا جاتا ہے جس کو ابن عبدالرحاق کے ماننے والا کہا جاتا ہے جس کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فکاہ کے مخالف رہے ہیں اور آج تک مخالف ہیں انہوں نے اپنی طرف سے مختلف رنگ و روپ اور مختلف کردار اور مختلف بات جو لبادے اور کہ دنیا میں آتے رہے اور انہوں نے فکاہ کرام پر تبرہ کیا ان کو شہید کرنے کی کوششیں کی ان کے خلاف میں ہر قسم کے مطلب کلمی مطلب جسمانی طور پر زبانی طور پر قلم میدان میں ہر لحاظ سے ایون کے تو یہ لوگوں نے یہ وہ بہترواں جہنمی فرقہ ہے کیا ہے جناب میں بڑے دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ میرے دعوے کو سچ ثابت کر دے کہ یہ وہ بہادرواں جہنمی فرقہ یہی ہے جو اس امت میں ملا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس امت کو جو اعزاز ملا ہے وہ فکہاں ملے ہیں وہ فکہ جو ہے یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھے پچھلی امتوں میں فکہ نہیں تھے تو بعض علماء کی یہ تحقیق ہے اور مجھے بعض کش علماء کی باتیں کہ سنی ٹائیگر کے نک سے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں ادھر بیٹھا ہوں میں تقریر میں نے شروع کر دی ہے اور میں خیال مفتی صاحب تشریف بھی لے جا چکے اللہ اکبر اللہ غنی اور میری تو تقریر ختم نہیں ہوتی تو بہرحال اللہ مصلی علیہ و مولانا محمد علسید نام و مولانا محمد مبارک ولی میں انوائٹ کروں تو اپ کو میری بات سمجھ ائی جناب یہ وہابیت یہ نجدیت یہ دیوبندیت یہ جو دیوبندیت ہے نا، یہ بھی انہی وہابیت کے ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے اور یہ عہ یار کے ایجنٹ تھے انگریزوں کے ایجنٹ تھے جناب یہ لوگ کیوں تھے جناب انگریزوں کے ایجنٹ تھے یہ لوگ جس طرح لورنس کا نام جس طرح لارف اف, آف, آف, آف کا نام آپ نے سنا ہوگا اس نے ان لوگوں کو بڑا ٹیچ کیا تھا ان کو بڑا یوز کیا تھا اور مشہور کریکٹر ہے آپ یو میں ڈالے آپ گوگل میں ڈالیں آپ اس کو کافی ڈاکومینٹری بن چکی ہیں اور ایک بہت مشہور ایجنٹ تھا جو یہ شخص جو تھا اس سے سلطنت تو عثمانی توڑنے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی موت اس طرح ہوئی تھی کہ یہ شخص پاگل ہو کر مرا کیسے مرا ہوں پاگل ہو گیا تھا لیکن اس کی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا اس کی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا جناب مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب اپنے آپ کو آ... اور جناب لارنس افربی کو قبول کر کے مسلمان نے جو خلاف سلطنت عثمانی کے دھجے بھی کھیر دیے دھجئے بھی گھیر دیے آج لوگوں نے کہتے ہیں جناب ہم تو اگزار کا ایجنٹ ہیں آپ لوگ بھی تو ایجنٹ ہیں ہم سے ایجنٹ بن گئے جناب ہم کہاں سے ایجنٹ بن گئے جناب اردن کشا حسین کے دادا نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے ہم نے اٹھائی تھی شام و مصر میں کس نے آواز اٹھائی تھی وہاں پر یہ تو ان بدبختوں نے حاجیوں کے قافلوں پر انگریزوں کے ساتھ مل کر حملے کیا کرتے تھے یہ مردود یہ نجدی یہ بے غیرت وہابی یہ جو آج کی جو بندی بھی جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں یہ ان کے ساتھ جو ہے تو مل کر حاجیوں پہ حملے کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور آج ڈیو بندی میری ڈیوبندی سے بیس کہ نہیں ابن وہاں کے بارے میں ساری باتیں غلط ہیں میں نے کہا اچھا پھر دوسری بات کرنے لگے کہ جناب وعلیکم السلام و رحمت اللہ پھر بات کرنے نہیں نہیں انہوں نے آخر میں معافی مانگ لی تھی میں نے کہا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس پہ سارے الزامات غلط ہیں اگر یہ غلط ہے پھر اسے معافی کس چیز کی مانگی تھی معافی تو انسان تب ہی مانگتا ہے رجوع تب کرتا ہے توبہ تب کرتا ہے جب اسے کوئی غلط نام کیا ہوتا ہے تو کہنے لگا کہ اچھا ہاں ہاں اس نے کیا تھا لیکن اس کے بعد میں توبہ مشہور ہو گئی تھی میں نے کہا اچھا توبہ مشہور ہو گئی تھی تو اس کے تو کوئی ثبوت بھی ہوں گے کوئی دلیل ہوگی کوئی لوگ گواہ ہوں گے کوئی کتاب لکھی ہوگی کہیں پہ اس نے اقرار نامہ کی ہوگا حکومت کے گھر میں کوئی ایفیڈیوٹ لکھا ہوگا کوئی ثبوت تو ہوگا نا اس کو کوئی گواہ تو ہوں گے کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی تھی پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی حدو کے بارے میں پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ ساری جو یہ لوگوں نے خود سے کہانی کڑی ہیں پھر آپ جب لاجواب ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ جناب انہوں نے توبہ ان کی مشہور ہو گئی تھی بھائی یہ کیا یہ ڈیوبندی جو ہے بڑے سخت غیرت ہیں یہ ڈیوبندی سب بڑے بے غیرت ہیں تو ابھی مفتی صاحب آئیں گے ان وہ ابھی آئے تھے لیکن میں جب تقریر کرتا ہوں تو مجھے پھر بعد کا ہوش نہیں رہتا میں حالت وجد مجھ پہ تاریخ ہو جاتا ہے تو مفتی صاحب کو میں نے پی ایم کیا وہ ان دوبارہ آئیں گے اور ابھی اس سلسلے میں جو ہے تو بات کریں گے بہرحال سفل جبار وغیرہ میں ان کے مظالم کن کے مظالم وہادیوں کے مظالم ٹھیک ہے اور جو لوگ ان کو مظالم نہ کہے وہ بھی ان ظالموں کے شمار ہیں وہ بھی کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا ہیں شمار ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں کیا ہے جناب وہ ظالم بھی ان کے ساتھ ظالم ہے جو یہ کو برا اچھا نہیں کہتا مطلب جو اس کو برا نہیں کہتا اس کے برے فیل کو برا نہیں کہتا تو اس مین کو یہ کو اچھا کہتا ہے اس کے اعمال کو اچھا کہتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اٹھے گا آج خبیصوں کے بارے میں بات نہیں کیجیے اعلیٰ جی جی اعلیٰ عدرت کی میں بات کروں اعلیٰ عدرت کا بھی میں پڑھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے کن کے خلاف کا آواز اٹھائی کن کے خلاف جو ہے تو یہ اٹھائی تو اس کا پتا لگنا چاہیے میں ابھی پڑھ رہا تھا تو شاید وہ شاید مفتی صاحب بھی چیزیں آپ کو پڑھ چکے ہیں تو میرے پاس بھی ایک ہی بک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پڑھوں گا ابھی میں نے اعلیٰ عدت کے آنا ہے ابھی کیا اعلیٰ عدت نے کن کے خلاف آواز اٹھائی اچھا چا اچھا آپ آب ابھی آئے <coughs> <coughs> <coughs> کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی اعلیٰ میں نے ابھی ایک پیج پڑھا تھا اس بک کا پندرہ پیج ہے تو کوئی مسئلہ میں ابھی اعلیٰ حضرت کی شروع کرتا ہوں کہاں پیدا ہوئے کن کہاں پیدا ہوئے کہاں تعلیم حاصل کی لیکن ان کے مظالم بیان کرنا بڑا ضروری ہے اعلیٰ حضرت ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے تو کصیدے پڑتے رہیں گے یہ چراغ روشن ہے جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے آتے ہی رہتے ہیں پروانے کب روکتے ہیں جناب ٹھیک ہے اور روتوں لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو جنگل کو جو فارسٹ کو جو بیابان کو جو ہے تو وہ منگل میں تبدیل کر دیتے ہیں جناب جب شمع بلتی ہے تو وہاں روشنی پھیلتی ہے جب روشنی پھیلتی ہے پروانے آتے ہیں تو بس وہ جگہ خود بخود آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس شیطان کی جو گمائشتے ہیں یہ شیطانی گماشتے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر زندوں میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں یہاں پر تو انہوں نے لباس خضر پہنا ہوا لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں سرپے ایمامے باندھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے طرف امامے باندھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں لیکن ان کی حرکات سکنات اور ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں وہ اضیار کے جنڈے عبداللہ بن ابوئی کی نسل سے ہیں یہ عبداللہ بن صبا کی نسل سے ہیں یہ لوگ یہ لوگ کی نسل سے ہیں ہاں یہ تو اتنی لمبی ہوتی ہے کیوں تو ہر چیز تو آج جناب سیف الجبار میں کیا لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بے گناہوں کو بے دریخ قتل کیا جنہوں نے قتل کیا ان بہاویوں نے سنے اور حرمین شریف کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے جناح کیا ان کو غلام بنایا ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنایا سادات اکرام کو قتل و غارت کیا مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور جھاڑو و فانوس اٹھا کر نجد لے گئے اللہ اللہ تمام صحاب کرام اور اہل بیت عزام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا سفر یہاں اللہ اللہ. تک یہ بھی ارادہ کیا کہ گمبد خضرہ کو جس کے گرد روزانہ صبح و شام ملائکہ سلاد و سلام پڑھتے ہیں کو بھی گرا دیا جائے مگر ان کی بری نیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزہ کو محفوظ رکھا اور اس پر خدا پاک نے ایک سام مقرر کر دی جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ثقافت کی آخری آرام گاہ کو محفوظ کر دیا ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ جاری رہتے ہیں سات اعلی حضرت کا ذکر کرتے ہیں اور ان وہیوں کا ساتھ ساتھ آپریشن جاری رہے گا ان کی حقیقت آپ کو بیان کروں گا کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے اچھا تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اعلی حضرت نے ان کے امکان قز و باری کے سلسلے میں خدا کی ذات بھی احتزاب سے بالا تر نظر نہیں آتی یہ یہ دور کٹن بھی ہے اور پرفیتن بھی امکان کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک توبہ ناؤزب باللہ نقل قفر کفر نباشت اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے ان کے نزدیک جو ان اللہ کل کلشین قدیر کا جو ترجمہ کرتے ہیں ان کے نزیک یہ جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بقول دیوبندیوں کے ان کے نزدیک جھوٹ بول سکتا توبہ ناؤزب باللہ تو میری آواز آ رہی ہے اب اعلی کا شروع ہو گیا کہ کون تھے کہاں پیدا ہوئے کچھ یقیناً آپ نے مفتی صاحب سے سنا ہوگا وہی مطلب آتے ہیں مختلف الفاظ میں یا تو سن چکے ہوں گے یا شاید میں ان کو رپیٹ کر رہا ہوں لیکن چلے ہم بھی بس ثواب کما رہے ہیں حصہ ڈال رہے ہیں اہل ایمان روشنی کی کرن کے لیے تڑپ رہے ہیں دس سوال مکرم بارہ سو بہتر ہجری کو حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے گھر جنم لینے والے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی صورت میں برسیر کے مسلمانوں کو وہ شخصیت عطا ہوتی ہے جو گفتار کے غازی اور کردار کے دھنی ہے اللہ حب جس کی زبان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض ترجمان بن چکی ہے یہ مفتی صاحب کی مطلب زبانی سن چکے ہیں سبحان بھائی آپ سن چکے ہیں اس چیز کو کہ نہیں ورنہ میں پھر ساتھ دیوبندیوں کے ذرا کچھ عقائد جو ہیں کفری عقائد یہ بیان کرتا چلوں تو اعلی حضرت نے جو اعلی حضرت کے جو کمالات ہیں اعلی حضرت کے کی جناب کیا الہ حضرت کی جو تصانیف ہیں اللہ اللہ اس میں سے ایک سب سے زبردست جو چیز تھی ان کی وہ تھی حسام اللہ جناب وہ بھی دیکھنے کی ہے وہ بھی دیکھنے گئی جی اللہ اللہ وہ بھی سننے اور پڑھنے ہو کی ہے کہ حسام الارمن میں الا حضرت نے جو ان کے خلاف فتاوی جمع کیے تھے ان کے خفیہ عقائد کے خلاف تو وہ چیز جو ہے تو وہ بھی زبردست ہے جناب اللہ اللہ اللہ لیکن ان کے خلاف یہ ہمیں اپنے دشمنوں کا فکر ہونا چاہیے دشمنوں کے حقائق کو ہم جاننا چاہیے ان کے غلط اور قفری عقائد ہمیں معلوم ہونے چاہیے ہمیں ہم اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم بیس پچاس آدمی میں بیٹھ کر ان کے خلاف بات کر سکیں ان کے عقائد جو ہیں ان کے کفری عقائد جو ہیں عام مسلمانوں تک پہنچا سکیں جو ان کو پتہ لگ سکے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم کریں گے ہم کریں گے ہم نے پہلے بھی کیا اب بھی کریں گے اور پھر بھی کرتے رہیں گے اور جاری اور ساری ہوگا ان یہ کام جاری اور ساری ہوگا یہ کب رکنے والا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں رکے گا رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادو کے سینے میں غار ہے جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے کیا بات ہے آلہ حضرت کی دین و ملت کی کیا جناب اللہ اللہ تو جب جیسے انہوں نے روائیول آف اہل سنہ یقیناً روائیول آف اہل سنہ جو ہے والا حضرت نے کیا جناب اور کسی نے بھی نہیں کیا تو جناب حسام الارمین کی حقانیت و صداقت و سقاحت الشہاب السراقب والہند کی بسی و بسپائی و ناکامی اچھا جناب قصہ خان رسول منکرین ضروریات دین باغیان ختم نبوت کے خلاف اقابر و, و مشاہر علماء و فقہاء عرب و عجم وہ آزم مفتیا حرمین تو یہ بین کہ حکم شریف فتح حسالم الحرمین علا منہر القفر الامین ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فتح ہے یہ کوئی وہابیوں کا لکھا ہوا فتاوا نہیں ہے یہ جو وہاویوں سے پہلے وہاں پر جو شافی المذہب جو بڑے بڑے علماء تھے جو ہمارے سروں کے تاج تھے یہ ان کا فتحو ہے کیا ہے جناب حسام الحرمین جو ہے یہ ان کا فساوا ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے جناب یہ حضرت وہابیوں کا نہیں کہ آپ جناب اعلیٰ حضرت نے جا کر وہابیوں سے فسوا لیا نہ نہ نہ یہ تو شافی المذہب جو لوگ تھے ان کے فتوے تھے کشایا ہوئے ایک سو سال ہو گئے اور سام الحرمین کا پرسن پوری آب و تاب جاہو جلال کے ساتھ لہرا رہا ہے اور خرمن باطل وہ اہل ارتداد پر برقبار ہے یاد رکھنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے کہ سیدنا امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام المسلمین مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے کسی پر بلا وجہ خواہ مخواہ تقفیر کا حکم جاری نہیں فرمایا جو عناصر تنقیس الوحیت توہین رسالت اور انکار ختم نبوت کے مرتکب اور منکر ضروریات دین ثابت ہوئے انہیں پہلے ہر شرعی رعایت دی گئی ان کو ان کے اقوال کفریہ قطعیہ اور گستاخانہ عبارات سے بذریع خطوط مطالعہ کیا گیا بار بار رجسٹریاں بھیج کر مطالعہ اور آگاہ کیا گیا گستاخانہ کفی عبارات سے توبہ اور رجوع کی تلقین فرمائی گئی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی گئی مگر اہل توہین اور تنقید زمین پر پکڑ گئے دین کے مسئلہ کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا انانیت پر اتروائے اور ضد و حد ڈرمی کو نصب العین بنا لیا اللہ اللہ, اللہ, اللہ। تو حضرت نے کیا فرمایا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں آہات سے کمبخت کے ایمان گیا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلم پڑھانے کبھی احسان گیا یہ امام المحتاطین امام اہل سنت اعلی منت شام خان نے اپنی طرف سے کچھ فرمانے اور لکھنے کے بجائے تحزیر الناس براہین نے کاتیا ہزل ایمان فتح گنگ یہ جو گنگوی ہے نا ہم اس کو کہیں گے گند گوہی گند گوہی غیر کے اصل بین عبارات اقابر و اعظم علماء و فقہا حرمین و طیبین کے سامنے رکھ کر حکم شرعی طلب دیا اور توہین پر تکفیر ہوئی یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ ان سے مراد وہاں بھی نجدی نہیں ہے ان سے مراد شافی اور مذہب جو جلیل قدر علماء تھے وہ ہیں اللہ اللہ اگر کوئی توہین نہ کرتا تکفیر نہ ہوتی اگر تو تو اگر اہل توہین و تنقیص توبہ رجوع کر لیتے تو بھی تکفیر نہ ہوتی مگر آہ افسوس کے توبہ رجوع کرنے ان کے مقدر میں نہ تھا تو اہل توہین کی توہین آمیز گستاخانہ کفیہ عبارات پر تخصیر کا حکم شرعی حسام الحرمین کی صورت میں اکابرین علماء حرمین کی طرف سے جاری ہوا اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ میرے اعلی حضرت کا مقام ہے جناب اور اس پہ تصدیق مور شافی المذب علماء جو حرمین شریفین کے تھے ان نجدیوں سے پہلے ان نجدیوں بدبختوں سے پہلے تو ان کے جب پھر انہوں نے اس پر تصدیق مہر کر دی ہمارے آلہ حضرت کے جناب اللہ اللہ کیا بات ہے جناب ہمارے آلہ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضاہان بریلی تو ان کے کارنامے ان کے تصانیف ان کا مقصد ہی کیا تھا ریوائیول آف اہل سنہ جناب ان کا مقصد کیا تھا جناب ریوائول آف اہل سنت اور کچھ بھی نہیں تھا اور حقیقی معنی میں صحیح معنی میں اہل سنت یہی ہے اور کچھ بھی نہیں جناب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہے وہ ہے بالکل اچھا جی. نہ تم یو توہین نہ ہم تکفیر یوں کرتے نہ لگتا کفر کا فتوا نہ یو رسوائیاں ہوتی نہ توہین کرتے نہ تکفیر ہوتی رضا کے خطا اس میں اغیار کیا ہے 35 جلیل القدر اقابر وہ اعظم علماء فقہ حرمین طیبین نے اہل توہین کی اثر کتابیں دے کر مترجمین سے اردو سے عربی میں ترجمہ کروا کر حکم شرعی واضح فرمایا مخالفین کا یہ کہنا ایک ہیلا اور بہانہ بلکہ بدترین فریب و فراڈ ہے کہ علماء حرمین و طیبین اردو نہیں جانتے تھے دھوکہ دے کر فتو یہ اہل توہین ہندو انگریزی مولوی کٹی عربی جانتے ہیں تو کیا علمائے حرمین ہر سال کسی تعداد میں ہندوستان سے حج جانے کے لیے جانے والے علماء اور عوامل سے عوام سے مل کر اردو زبان سے واقف نہ ہوں گے کیا انہیں تکفیر جیسا نازک و حساس سے تو لکھنے وقت مترجم میسر نہ آیا ہوگا اتنے عظیم متباہر و تجربہ کار کونا مشک مفتیاں کرام اور وہ بھی اہل حرم کا اکابر کو کوئی دھوکہ وہ مغالطہ کس طرح دے سکتا ہے اللہ اللہ اشہاب ثاقب کے مرتبین و مصنفین نے اپنے اقابر کی بارات میں بیونت اور ترمیم و تحریف کی اور مشکورہ بالکب میں اپنے اقابر کی عبارات کو ہلیہ بگاڑ کر نقل کی علماء و عوام کو مغالطہ اور سرحیح دے جس کا دل چاہے دودھ کے دودھ پانی کا پانی دے دے اقابر دیوبند کی گستاخانہ کتب اور توہین آمیز عبارات تہزر الناس براہی نے کہا حفظ ایمان فتح گند گوہی وقوع قصب کی پہلے حسام سے مطابقت کر لیں اور پھر المنہ شہاب ساکب سے متاثر کر رہے صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ یہ شہاب ثاقب انہوں نے خود اپنے اقابر کی عبارات خفیہ ہولیا بگاڑ کر نقل کی ہے مولوی خلیل امبیڈی اور مولانا حسین ٹانڈوئی کا حسام الحرمین کی تصدیقات اور تخویذات پر خاموشی یاد رکھیے کہ حسام الحرمین اور طیبین پر دھوم دھام سے ڈنکے کی چور تصدیقات فرما رہے ہیں وہ تقریضات لکھ رہے تھے تو بے تھا اور کانگریسی گاندی اور مدنی مولانا حسین احمد باشی ٹانڈو بھی وہی حجاز مقدس میں رہتا تھا سیدنا اعلیٰ حضرت امام آہل سنو مجدد دین و ملت فاضل بریلی کی جلالت علمی تاب نہ لا سکتے تھے وہی آمنے سامنے گفتگو نہ کر لی اس وقت علماء حرمین کو حسام الحرمین پر ان تقویزات لکھنے سے منع کیوں نہ کر دیا کہ جناب یہ دھوکہ ہو رہا ہے مگر وہاں تو یہ لوگ لب باندھے رہے ہمارے اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کون کرے گا جناب مولانا خلیل امبیتنی کا توبہ کا جھوٹا وعدہ مولو خلیل امبیتنی چھپ چھپا کر چند شیفیاں بطور رشوت دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے رئیس العلماء مولانا شیخ کمال کی خدمت میں حاضر وہ حضور آپ سے ناراض ہیں <تصفيق> رئیس الرما نے پوچھا تیرا نام خلید میں بیٹھو میں لکھ چکا ہوں نے کا جو باتیں میری طرف نسبت کی گئی میری کتاب میں نہیں لوگوں نے مجھ پر اختراع کیا ہے مولانا صاحب کمال نے تمہاری کتاب براہی نے کاتیا چھپ کر سائے ہو چکے مول خلید نے مجبوراً کہا سن جناب حضرت کیا کو کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی مولا فرمایا ہوتی ہیں مول میں بیٹھی اپنی براہی کے بارہ سے توبہ کا وعدہ کر کے جِدہ بھاگے اور تین سال بعد جوڑ توڑ اور کے اپنے تمام اقابر کے تعاون و تجزیقات سے المند نامی کتاب بزوام خود حسام الرمین کے رق میں لکھ, کر ماری لکھ ماری جو, جو سراپہ سریح جھوٹ اور دروگوئی کا بہترین نمونہ ہے مولو خلیل امبیٹوی نے اپنے خالص وہادیانہ عقائد کو چھپایا اور خلاف واقعہ اپنے عقائد سنیوں کے سے ظاہر کیا وہادیوں کے اور محمد بن عبد الحاب نجیدی کو سخت برا بھلا گستاخ کو اور علمسنا کا قاتل کرا دیا میلا تو ملا سواری کے ددے کے پیشاب کا تسکر بھی اعلیٰ درجہ کا مستحب کرا دیا اللہ اللہ اللہ خود کو سنی ظاہر کر کے وہادیوں پر سخت لان تان کیا گیا, گیا وحابی گویا وہی ان کے سوا کوئی اور ہے المحنت کے سوال بخود گھڑے اور فریب کاریوں کا کھول چڑھا کر مغالطہ آمیر جوابات بھی دیے اللہ حافظ جناب کہاں جا رہے ہیں کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب مجھے اکیلے کو یہاں پر چھوڑ کے آپ لوگ جا رہے ہیں مجھ کو آپ لوگ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ابھی مفتی نعیم صاحب آئیں گے جناب اور انشاءاللہ شاء اللہ وہ جو ہے تو درست کریں گے انہوں نے ابھی آنا ہے روم میں دل میں ہو یاد تیری کو شیتن ہے الرمین بہت اسی بک ہے یہ آپ پڑھیں اور آہ... آپ کو پتہ لگے گا کہ اعلیٰ حضرت کی خدمات کیا ہے ریوائول جو اہل سنہ ہے جو صحیح معنی اہلسن ہے انہوں نے جو ڈیفنس کیا ہے اعلی حضرت نے کس شان سے کیا ہے کس جلال کے کیا ہے اور کتنے مدلل انداز میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی خدمات کو جناب آہ... ان کے بارے میں کوئی کیا کہے میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے میں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کی شان بیان کر سکوں کی خدمات پر کوئی روشنی ڈال سکوں بس کتابیں پڑھ کر ہی ہم زبانی جو ہے تو ان کے الفاظ دہرا سکتے ہیں وہ باتیں دہرا سکتے ہیں ورنہ من آنم کہ من دانم تو عما علینا